قریب قریب تشریف لے ہیں نا پہلی صفحوں پر آئیے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلا آلہی واصحابہ اللذین اوفو وعہدہ الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوسل ويخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صِلْ مَنْ قَطَعْتَ وَآتِ مَنْ حَرَمْتَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي القرئ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 فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ولزی نہ یسلو نہ ما امر اللہ بحیو سلم کہ جن رشتوں کو ملا کر جوڑ کر رکھنے کا حکم ہے سل رحمی کرنے کا حکم ہے ان کے ساتھ یہ نیک بندے سل رحمی کر کے رہتے ہیں جوڑ کر رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے یکش و نہ رب ہوں وہ و اور اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا حساب برا نہ نکل آئے ہمارا اعمال نامہ بائیں ہاتھ والا عمال نامہ نہ ہو جائے ڈرتے رہتے ہیں زہر جب یہ فکر ہو کہ میرا عمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملے تو اس لحاظ سے یہ اعمال بھی بجا لائے گا اور اللہ سے بھی ڈرتا رہے گا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے ان سے روک رہتا ہے اور جہاں غلطی ہو جاتی ہے وہاں معافی اور توبہ استغفار کرتا ہے فرمایا فرما وی نہ یسلو نہ آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع آپ اس کے ساتھ سلا رحمی کریں اس کے ساتھ بھی رحمی کریں جو آپ سے قطع تالکی کرتا ہے من اور اس کو بھی ہدیہ دیں جو آپ کو نہیں دیتا ہدیہ اور اس کو معاف کریں جو آپ کے اوپر زیادتی اور ظلم کرتا ہے بات یہ ہے دوستو عید کا دن امت مسلمہ کے لیے بہت خوشی کا دن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ عید الفطر کا معنی ہوتا ہے کھانے والی عید فطرہ کے معنی ہوتے ہیں اب روزے رکھنا ختم کر افطار جس کو آپ کہتے ہیں افطاری کرنا وہ اسی سے ہے فطر, فطر. فطرانہ بھی اسی فطر. سے ہے فطر کہ آپ اپنا فطرانہ غریبوں کو دیں تاکہ وہ بھی اپنی عید بنا سکیں یہ خوشی اللہ تعالی عید الفطر کی ایک رکن کی ادائیگی کے بعد عطا کرتا ہے اور رکن ہے رمضان کے روزے رمضان کے روزے رکن اسلام ہے ایمان کے بعد نماز روزہ حج زکت کو ارکان اسلام پانچ ہیں ایمان کے ساتھ نماز روزہ اور حج زکوات رکن اسلام میں کسی قسم کی کمی کی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ چلو یہ کر لے یہ کر لے اور کسی شخص نے بلا وجہ رمضان کا روزہ کھا لیا بلا وجہ کوئی عذر نہیں تھا پوری اپنی زندگی اس ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھتا رہے تو اس کے فضیلت حاصل نہیں کر سکے کیونکہ یہ رکن ہے جس طرح نماز رکن ہے حج رکن ہے تو یہ خوشی عید الفطر کی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ایک رکن کی ادائیگی کے بعد اور رکن بھی بہت اونچا رکن ہے کہ منسامہ رمضان ایمان صاباً غفر الحما تقدم ملزم کہ جس شخص نے رمضان کے روزے اللہ کی رضا کی خاطر رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے اب جب تمام گناہ معاف کر دیے جائے تو پھر ہی خوشی ہے نا ایک بندے کے پاس سب کچھ ہے مال و دولت مکان وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ اسے نراز دلاز اس سے ناراض ہے اس کے پاس, پاس اس کے مال میں گناہ بہت ہیں تو کیا خوشی ہے اس کو سب سے عظیم خوشی ہی یہ ہے کہ بندے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے کہ جب بندے کے گناہ معاف ہو جائیں وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے تو رمضان کے روزوں کی ادائیگی کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میں آتا ہے ہر روز مغفرت ہوتی ہے رمضان میں اور اکثر لوگوں کی, کی مغفرت ہو جاتی ہے اکثر کی مغفرت ہو جاتی ہے سات طرح کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی رمضان میں مشرق کی مغفرت متکبر کی مغفرت کینا پرور کی مغفرت قطع تعلقی کرنے والے کی مغفرت والدین کے نافرمان کی مغفرت شراب کے عادی کی مغفرت اور گوشت کھانے والے ان کی مغفرت ان مبارک گھڑیوں میں نہیں ہوتی یہ سات طرح کیا باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے ان کی مغفرت کیسے ہوگی کہ پہلے ان گناہوں سے سد کے دل سے توبہ کر کے آئے پھر اور گناہوں کی, کی معافی کرے کہ آئندہ میں شرک نہیں کروں گا قطع الگی نہیں کروں گا پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو معافی ہو جائے گی باقی, باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے تو جب مغفرت ہو جاتی ہے تو خوشی نصیب ہو جاتی ہے جب خوشی نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی نماز کو مخصوص تکبیر کے ساتھ واجب کیا ہے مدینہ طیبہ میں یہ واجب ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور ہر دفعہ آپ نے خود ہی عید کی نماز پڑھائی اصل تو یہی ہے کہ باہر میدان میں عید کی نماز ہو ورنہ مسجد میں بھی ادا ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور خوشی میں اسلام کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا حکم ہے نہا دھو کے آؤ اچھے کپڑے نئے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ آؤ تو تکبیرات کہتے ہوئے آؤ جاؤ تو واپس دوسرے راستے میں جاؤ تکبیرات کہتے ہوئے جاؤ کھانا جو مناسب ہے اچھا پکاؤ خود کو کھلاؤ دوسروں کو کھلاؤ لیکن اس میں بھی اسلام نے حکم یہ دیا کہ اگر آپ کے پاس نئے کپڑوں کی گنجائش نہیں ہے مکروز ہیں غریب ہیں یا اب تو مکروز نہیں ہیں لیکن نئے کپڑے بنائیں گے تو مکروض ہو جائیں گے تو فرمایا میں مکروز نہ کرو اپنے آپ کو جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو دھو کر پہن لو اور عید پڑھنے کے لیے آؤ خوشی ہے کہ آپ نے ایک رکن ادا کیا ہے اور دوسری خوشی ساتھ یہ کہ فطرانہ ادا کرو فطرانہ اس لیے ادا کرو کہ جو روزوں میں کمی رہ جاتی ہے وہ فطرانے کی ادائیگی کی وجہ سے پوری ہو جائے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر تومت للمساکین و تحرۃ من اللغو ور رفس صدت الفطر کی ادائیگی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ غریب کا چولا جلے گا اس کی عید بھی ہو جائے گی تو متن لسا کی توہرتن رفسیام اور آپ کے روزوں میں جو لغوات ہو گئی کوئی کمی رہ گئی کوئی خلاف ادب کام ہو گیا روزوں میں تو صدقہ ادا کرنے کی برکت سے روزے پاک ہو جائیں گے صاف ہو جائیں گے روزے قبول ہو جائیں گے اس لیے حکم ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے صدق الفطر ادا کرو کیونکہ عید کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ نصیب ہو جائے اپنا بھی اپنے ماتحت بچوں کا بھی عید کے دن جو صبح بچہ پیدا ہوا اس کا بھی صدقت الفطر اس بندے نے دینا ہے جس کے ذمہ کفالت ہے پرورش ہے جو گھر کا خرچہ برداشت کر رہا ہے اور فطرانے میں پھر تفصیل بیان کی کہ بالکل غریب آدمی وہ گندم کا حساب دے کھی کس دو کلو گندم تقریبا سو روپیہ اس سے بہتر ہے جو وہ جو کا حساب دے دو کلو جو نصف سا تقریباً آپ کے شہر کا ریٹ ڈھائی سو روپئے کے لگ بھگ ہے جو دو کلو جو جو تین کلو ہے صرف گندم دو کلو ہے باقی جو کشمش سا پورا ہے سا تقریباً تین ساڑھے تین کلو اور جو اس سے بہتر مالدار ہے پچاس ساٹھ ہزار روپے کی مالیت ماہانہ اس کی آمدن ہے تو وہ صدقۃ الفطر کھجور کے حساب سے نکالے اور کھجور فی کے حساب سے پانچ سو روپئے آپ فطران ہے اور جو اور بڑا لان لاڈ تو اللہ کہتا ہے جس کو دے اللہ تو وہ بہتر ہے کہ صدقۃ الفطر کشمش کے حساب سے ادا کرے فی کس تقریباً پندرہ سو روپے جو پنڈی اسلام آباد کرے جب انسان جب عید پڑھنے آتا ہے عید پڑھتا ہے دعا کرتا ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بہ بہم الملائکہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں بندوں کو عید کی نماز کی ادائیگی میں دیکھ کر باہا بہم الملائکہ جو اپنے پاس فرشتے ہیں حاملین عرش ہیں دیگر فرشتے ہیں فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کی ادائیگی میں دیکھتے ہوئے اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ اپ لوگ تو یہ مشورہ دیتے تھے کالو و تجلفیھا ما یفسد فیھا و یسفک الدم و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك اے اللہ یہ اللہ, اللہ؟, اللہ ان سے کہے گا کہ آپ اس مخلوق کے بارے میں یہ کہتے تھے جب مشورہ لیا تھا انی جائل فی لذہ خدیفا کہ میں ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہوں, کر رہا ہوں کیا خیال ہے پیدا کروں, پیدا کروں یا نہیں تو فرشتوں نے اس انسان کی تخلیق کے بارے, کے, بارے کے بارے میں اللہ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اتفیا میں آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ یہ کرے گی نہیں کیے تو نہیں کرے گی پہلے تجربہ ہو چکا ہے جو جنوں کو پیدا کیا ہے وہ لڑتے ہی رہتے ہیں ہم ہی کافی ہیں آپ کی حمد و صلاح تسبیح بیان کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو وہ مخلوق جس کے بارے میں تم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ لڑائی جھگڑے کرے گی وہ دیکھو وہ سارے اکٹھے ہو کے کہ کیا کہتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں تو فرشتے معذرت کے ساتھ کہ وہ آگے سے بتاتے ہیں بھی یہ سارا جو اجتماع ہے آپ کا انسانوں کا وہ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں مغفرت کا سوال کر رہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی بڑھائی کی قسم اپنی عظمت کی قسم اپنی تمام صفاتوں کی مجھے قسم تم گواہ رہ جاؤ یہ لوگ جب اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کر کے واپس جائیں گے مغفون لہم سب کی معافی کر دوں گا سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا تو یہ فضیلت عید کی یہ خوشی عید کی ایک رکن کے بعد اللہ تعالی نے عطا کی ہے اور اس رکن کی برکت سے انسان کے تمام گنا معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح جو عید ہے وہ بھی ایک رکن کی ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو فرمایا جس طرح عید میں یہ حکم ہے آپ فطرانہ نکالے غریب کو دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے اسی طرح یہ حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور جو بھی مشکل کام ہوتا ہے اس کام کے کرنے پر اجر بھی زیادہ ملتا ہے بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو ہدیہ دیتے رہیں اور ادھر سے آپ بطورے جزاک اللہ کے سننے کے بجائے کچھ اور باتیں سنتے رہیں گے لیکن کوئی بات نہیں وہ ان کا صرف ہے آپ اپنی طرف سے جو گنجائش ہے رشتہ داروں کو ہدیہ دیں جو فرمایا و یسلون ماں امر اللہ ایو اللہ نے حکم دیا ہے سیلا رحمی کا حدیث میں آتا ہے کہ سلا رحمی کا ایک جملہ اللہ تعالی کے پاس عرش کی تختی پر یہ لکھا ہوا ہے منالی اللہ تعالی جو سلمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ سلو کرتا ہوں, ہوں. راضی <woof controls> ہو جاتا ہوں اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تو میں بھی اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہوں عدیس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سل من قطع ایک تو عدیث وہ ہے لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جب تک ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جا سکو گے اور یہ بتاؤں تم کیسے ایمان والے بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے اور یہ بتاؤں کہ تم آپس میں محبت کیسے کرو گے تحلہ تحابلہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو گے محبت بڑھے گی ایمان میں کب کو بتائے گی اور اللہ تعالی راضی ہوگا جنت تک جو حدیث ہے مشہور بخاری نے روایت کیا, رویط کیا رویط ہے کہ سات طرح, طرح, طرح کے طرح لوگ طرح طرح اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن یوم لاز فیہ ہے سباتل یو ذلو تعالی فی ذل ہی یوم لا الفی ہے سات طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن کے جس دن عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک محبت کرنے والا مسلمان مسلمان کے ساتھ محبت کرنے والا فرمایا امام عادل انصاف والا بادشاہ اور انصاف والا بادشاہ بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی, بھی ہو, ہے یہ تو جو کا کا لقب گئے گئے حرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے عظیم ہستیاں بیت المال سے چادر آئی عمر کا خط بڑا تھا ایک چادر سے ان کا جبا لباس نہیں بن سکتا تھا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا امیر المین آپ کا جب تو ایک چادر سے نہیں بنتا تو سب کو ایک ایک چادر ملی ہے آپ کا لباس کیسے بن گیا لگتا یہ آپ نے دو چادر لی ہیں خطبے میں اور تمہار ناراض نہیں ہوئے چپ کر جا تو کس کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ وقت کا امیر المینین ہے جس کی بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی ہے تم اس کے سامنے بات کر رہے کھڑے ہو،, ہو جاؤ بدتمیز بیٹھ جاؤ اور اپنے بیٹے کو جواب دو عبداللہ کھڑے ہو گئے اس نوجوان کو جواب دیا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ابو کو دے دی تاکہ میرے ابو کا لباس تو پورا ہو جائے یہ امام عادل ہے جب خط لکھتا ہے تو دریائے دریا نیل مانتا ہے جب کانپتی ہوئی زمین پر اپنا عصا مارتا ہے تو کانپتی ہوئی زمین رک جاتی ہے, رک جاتی ہے. یہ وہ و حریت کا امام ہے مسلمانوں کا کہ جب وہ جلتی ہوئی آگ کو حکم دیتا ہے کہ جس غار سے نکلی ہے داخل, داخل ہو جا ادھر چلی جاتی ہے یہ وہ امام عادل ہے میں جنگ ہو رہی اور یہاں مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا الجبل ہوا پیغام لے کے پہنچاتی ہے اس لیڈر کو تو پہلا وہ شخص جو اللہ کے آرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو وہ مسلمانوں کا وہ بادشاہ ہوگا جو عدل والا ہے بادشاہ کے لیے ادل مشکل ڈر کس چیز کا ہوتا ہے ہمارے بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ امریکہ کے متحدہ تو ڈرتے رہتے ہیں نا وہ بادشاہ کیا ہے جس کی غلامی میں ہو وہ بادشاہ کیا ہے اللہ کے آرش کے سائے کے نیچے ہو اللہ نے اس کو ایک موقع دیا تھا اور اس نے انسانیت کے اوپر انصاف رتمر ہے جو اپنی تقریروں میں کہاں کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے پر اگر پیاسا کتا مر جائے گا تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ عمر سے پوچھو ہوگی پیاسا کتا وہ بھی دجلہ کنارے پر جو بہ رہا ہے کئی چوڑا میٹر چوڑا درجہ کنارے پر اگر پیاسا مر گیا تو خطرہ ہے آخرت میں پوچھ اور اگر انسان مر گیا پھر تو بہت اونچی بات ہے نا یہ تو کتے کے بارے میں فکر ہو رہی ہے اور یہاں نہ پانی کی فکر نہ روزگار کی فکر نہ کچھ فکر اور پھر بھی بادشاہ امام آدل اللہ کے عرش کے سائے کے نوجوان جس کی جوانی شروع ہوئی تو وہ عبادت میں مصروف تھا ایسی تربیت ہوئی نا جی جیسے حکم ہے کہ سات سال سے بچے کو نمازی بنانے فکر کرو اور جب 10 دس سال کا ہو جائے تو سختی کرو تاکہ جب چودہ پندرہ میں بالغ ہو تو اس کو فرض نماز جماعت کی عادت ہو چکی ہو اور اسلام تو فطرتی مذہب ہے یہ بوجھ والا مذہب نہیں ہے یہ فطرتی ہے جس وقت تک تربیت نہیں ہوتی اسلام کے حکم پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے یا فطرت بن جاتی ہے عادت ہو جاتی ہے تو اسلام کے حکم پر نہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب فطرت بن جاتی ہے فطرت بن جاتی ہے تربیت کے بعد فطرت بنتی ہے جب آپ تین چار سال پانچ سال بچے کی تربیت کریں گے خود بھی نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے اب جب نماز رہ جائے گی تو انسان کو پریشانی ہوگی اور میر محاوریہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ تہجت کے لیے اٹھتے تھے اور ایک دن کے لیے نہیں اٹھ سکے جیسے اٹھے تو کوئی کسی نے سلا دیا وغیرہ سارا دن روتے رہے رہے پریشان کی نماز رہ گئی یہ ایمانی کیفیات ہوتی ہیں دوستو ایمانی درجے کسی کی فرض جماعت سے رہ جائے تو کوئی فکر نہیں اور بالکل ہی نماز رہ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ ایمانی درجہ بالکل ہی سویا ہوا ہے جب ایمان ہو تو دلِ بیدار پیدا کر یہ خابیدہ ہے جب تب نہ تیری ضربکاری نہ میری ضربکاری بجا ہوا ہے نا جی سویا ہوا ہے تو جب ایمانی درجات اور کفیات اونچی ہوتی ہیں تو تحجت بھی نہیں چھوٹتی تحجت چھوٹ گئی سارا دن روتے رہے پریشان ہوتے رہے ندامت میں رہے دوسرے دن تحجت کا وقت آیا تو کسی نے جگہ دیا جس نے جگہیا پکڑ لیا وہ شیطان تھا تو کیسے تحجت کے لیے جگاتا ہے تو اس نے کہا کل سلایا میں نے تھا تو سارا دن جو تم روتے رہے ہو تو اللہ نے تمہیں تحجت پڑھنے سے زیادہ پورا دن رونے میں درجات عطا کر دیے اس لیے آج جلدی جلا دیے جگا دیے کہ تحجت ہی پڑھ لو تاکہ وہ زیادہ درجے نہ ملے تو بات یہ ہے دوستو کہ ایک ٹائم تک تو اسلامی حکم پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے کہ اس بندے کی تربیت نہیں ہوتی وہ دشوار سمجھتا ہے جو دشوار سمجھو تو دشوار ہیں جو آسان سمجھو تو آسان ہیں کوئی بگڑا ہوا مزاج ہو نہ اس کو اسلامی ہو کو مشکل نظر آتا ہے تو مشکل ہی ہے اور بنا ہوا مزاج ہو جب تربیت ہے وہ اس کو تو پریشانی میں بھی اللہ کی معرفت نظر آتی ہے ہمیں تو صرف خوشی میں اللہ کا فضل ہے جی اللہ نے گاڑی اللہ کو چاہتے ہو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اللہ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اور پریشانی پر انسان سبر کرتا ہے اللہ اجر کرتا ہے تو نیکی پر شکر اجر ہے پریشانی پر صبر اجر ہے فرمایا ہر زخم میں پوشیدہ ہیں جنت کی بہاریں ہر دکھ ہر مصیبت میں جب صبر کرو گے ہر زخم میں ہے پوشیدہ جنت کی بہاریں اس شاخ سے پوچھو یہ کرم ہے یا آپ کے ستم ہے اللہ والوں سے پوچھو کہ پریشانی میں یہ اللہ کا فضل نظر آتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے الحاظ زیادتی نظر آتی ہے انسان کی اپنی کوالٹی ہوتی ایک شخص کی بیمار پرسی کرنے کے لیے شیخ سادی رحم اللہ تعالیٰ گئے اور وہ بہت سخت بیمار تھا تو وہ کہتا الحمد للہ بازو ٹھیک ہے الحمدللہ پاؤں سلامت ہے الحمدللہ ایمان سلامت ہے پھلاں. بابا نے کہا عجیب آدمی ہے تو. سب الحمدللہ الحمدللہ الحمد کہتا جا رہا ہے تو ہے تو بیماری میں مبتلا اصل میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے ہم کمزور ایمان والوں کو سبق دیا جا رہا ہے وہ بیمار کہنے لگا کہ شیخ صاحب مصیبت میں مبتلا ہوں ماسیت میں مبتلا نہیں ہوں پریشان تب ہوتا کہ ماسیت میں مبتلا ہوتا گنا میں مبتلا ہوتا تو پریشان ہوتا کہ اللہ اور رسول ناراض ہو جائے گا مصیبت میں ہوں بیماری میں ہوں صبر کرتا ہوں اللہ اجر عطا کرتا ہے تو پہلا وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوتا ہے وہ امام عادل ہے نمبر 2 نوجوان نسع فی عبادت اللہ تعالی کہ جو جوان ہوا تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے یہ اونچی یہ اونچی نیکی ہے یہ جس کو شیخ کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کرتن شیوے پیغمبر ورنہ گور گزادہ گور بھیڑیا کا بچہ وقت پیری میث وقت پرہیزگار بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے کسی کو چیر پھاڑ نہیں سکتا تو اس کو بھی بزرگی کے علاوہ اور کیا نظر آتا ہے جو سکتا بزرگی میں بھی جس کو اپنے بڑھاپے نصیب کرے اونچی بات ہے لیکن جوانی میں اگر کسی کو نصیب ہو گئے تو یہ بہت عظیمت کی بات ہے جوان عموماً اللہ تا شکار ہوتا ہے تو فرمایا امام عادل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نوجوان نشع فی عبادت اللہ نمبر تین تیسرا وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا جو ایک نماز پڑھ لیتا ہے دوسری نماز کی فکر رہتی ہے وہ, وہ جاتا تو ادھر ہے اپنے کاروبار میں دل اس کا مسجد میں ہی لگا رہتا ہے کہ کئی نماز نہ رہ جائے اگلی نماز کا کیا ٹائم ہے اگلی نماز کا کیا ٹائم ہے تیسرا بندہ چوتھا جو وقت موضوع وہ مسلمان جو آپس میں خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یہ دونوں سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں کہیں تھوڑی سی بات ہو ہی جاتی ہے بھائیوں میں وہ ان کے بھائی ہونے کا رشتہ ختم نہیں ہوتا بھائی ناراض ہو جاتے ہیں باز وہ بھی دینی تربیت کی کمی ہوتی ہے تو ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو بھی جائیں تو بھائی ہونے کا رشتہ ان کا ختم نہیں ہوتا مسلمان سارے بھائی ہیں ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے مصیبت کے وقت میں دلفگار ہوتے سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے جب انفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم تو کہہ سکتے اپنے کو خیر العمم کہ ہم ایک ایسے عظیم آخری پیغمبر کے امتی ہیں جس نے ہمیں اخوت اور ہمدردی سلہ ریمی ایک دوسرے کے ساتھ عصار کرنے کا درست دیا ہے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دوسرے کے اوپر اس درجے کا عصار کرتے ہیں اس درجے کا عصار اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ جامع شہادت پی لیتے ہیں لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں حض کہ ستر کے لگ بگ صحابہ کرام شہید ہو گئے بہت زیادہ زخمی ہے اور پڑے ہوئے ہیں میدان میں پڑے ہوئے ہیں ایک زخمی صحابی نے کسی جاتے ہوئے صحابی سے اشارہ کیا کہ پانی چاہیے وہ پانی لے کے آیا جب اس پانی طلب کرنے والے کے پاس وہ پانی لے کے آیا تو دوسری نے اشارہ کیا مجھے بھی چاہیے اس نے کہا جس نے طلب کیا تھا اس کو دے دو جب اس کے پاس گیا تو اس کے قریب والے نے بھی کہا کہ مجھے پانی کے لیے اس کو اٹھانا چاہا تو وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا جب واپس آیا تو وہ بھی شہید جب واپس آیا تو وہ بھی شہید جب پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید جس کو قرآن کہتا ہے وی نام لا ان فسم وزین خساسام یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ان کا پھلا ہو جائے اگرچہ یہ خود بھی اس چیز کے محتاج ہیں یہ <سؤال> اسلام کی پہچان ہے کی دوسرے کا حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی شخص بڑا لیکن اس کا پڑوسی بھوکھا بل بلا رہا ہے اس نے اپنے پڑوسی کی کیوں نہیں خیال کیا, کیا کیوں نہیں اس کا حال حوال پوچھا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے یہ اسلام حالانکہ اس محتاج کو چاہیے تھا کہ دروازہ کھٹکا کے سوال کرتا فرمایا نہیں اس, کا خیال, اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرتا کہ آپ کا ٹھیک لوال آپ, آپ کو پتا ہے مجاہدین کا بہت ازر ہے جو جہاد کرنے جاتے ہیں ان کا ان کو بہت اضر ہے گناہ سارے معاف ہیں جو ان کو پیچھے خرچہ پہنچاتے ہیں اسلحہ پہنچاتے ہیں ان کے گناہ معاف ہیں وہ شخص جو مجاہد کے گھر والوں کے دستک دے کے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا گھر والے لڑکا نہیں ہے ادھر آپ لوگوں کو کوئی چیز ضرورت ہے میں بازار سے لے آتا ہوں صرف پوچھتا ہے انہوں نے کوئی چیز نہ بھی منگوائی ہو فرمایا اس پوچھنے والے کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے فکر تو ہے نا دوسرے کا پوچھتا تو ہے تو تہابلہ اور آگے فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کو گنا کی طرف دعوت دی گئی اور اس نے کہا اخاف اللہ میں نہیں گناہ کرتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں گناہ نہیں کرتا ہوں فرمایا یہ شخص بھی اللہ کے آرش کے سائے کے نیچے ہو. اور فرمایا کہ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھتا ہے نا جی اصل بزرگی تنہائی کی ہوتی ہے سامنے تو سارے ہی بزرگ نظر آتے ہیں نا جی اصل بزرگی تنہائی کی ہوتی ہے تنہائی کی عبادت نفلی بھی, نفلی بھی بہت بحوت جلدی, بحوت جلدی قبول جلدی ہوتی ہے اس میں ریاکاری کا خطرہ نہیں ہوتا جو باہر کی خطرہ ہوتا ہے ریاکاری کا دل میں بڑے آدمی تنہائی میں فرمایا زکر اللہ خالی تنہائی میں بیٹھا اللہ اللہ کر رائے تنہائی میں اللہ کی عظمت کو ملوج خاطر رکھ کر اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے اور اس کے آخری حبیب پر درودو سلام بھیجتا ہے زکر اللہ خالی وفاظت آئینا تنہائی میں خلوت نشینی میں اللہ اللہ کا رائے خلوت نشینی میں اللہ کی عظمت کو جب ملحوج خاطر کی آ تو آنکھیں برسنے لگی فرمایا یہ شخص جو تنہائی میں ہمیں یاد کرتا ہے پھر الٰہی الٰہی میں میں ڈوبتا ہوا اس کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں یہ بھی ہمارے عرش کے سائے میں ہوگا فرمایا دو قطرے ہمیں بڑے محبوب ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں دو قطرے ہمیں بڑے محبوب ہیں ایک ندامت کے وقت آسووں کا قطرہ ہمیں بہت پسند ہے جو گناہوں کی توبہ مانگتے ہوئے اس کے آنکھیں برسنے لگتی ہیں یہ کترا اتنا قیمتی ہے کہ جہنم کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دے گا ہم اسے معاف کر دیں گے مغفرت کا اعلان کر دیں گے یہ کترے اتنے قیمتی ہیں اور دوسرا قطرہ اس مجاہد آزم کے خون کا ہے دوسرا وہ خون کا قطرہ اس مجاہد آزم کے خون کا ہے جو اسلام کی اسلامی حکومت کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت نوش کر جاتا ہے اسی طرح اس کو دفن کر دو اسی لباس میں اس کو دفن کر دو انہی زخموں کے ساتھ اس کو دفن کر دو میدان حشر میں جب یہ اٹھے گا اس کا ہوگا تو یہی خون لونوہو لونو دم وریخوہو ریخ المسک یہ, یہ شہید میدانِ حشر میں جب اٹھے گا بظائر تو اس کے زخموں سے سرخ رنگ کا خون بیرا ہوگا لیکن میدانِ حشر کے اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہوں گے وہ مشکی خوشبو سے معطر ہو جائیں گے فرمایا ان الجنتہ تشتا کوئلہ خمسط نفر جنت پانچ ترہ کے لوگوں کی انتظار کرتی رہتی ہے شہوک رکھتی ہے مجھے اللہ نے بنایا ہے مجھے سجایا ہے میرے اندر بڑے بڑے محلات بنائے ہیں اونچے اونچے باغات سجائے ہیں امدہ امدہ میرے جاری ہی کی ہیں اور بڑی عالی قسم کی ہوریں میرے اندر ہیں انال جنتا تشتا کوئلہ خمسط نفر پانچ طرح کے لوگوں کی جنت مشتاق رہتی ہے کہ یہ میرے اندر آئے سب سے پہلے متعمل جی جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے جنت اس کا انتظار کرتی ہے وہ مختلف جو, جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے غیبت نہیں کرتا گالیاں نہیں دیتا کوئی بل الٹے سیدھے جملے نہیں کہتا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے جنت اس کا انتظار کرتی ہے فرمایا متمل جیان مخصل اریان حافظ اللسان تالی القرآن جو اکثر قرآن مجید کی تلاوت میں تلاوت میں مصروف رہتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت منتظر ہے اور پانچویں من من آخری حبیب پر جتنا وقت ملتا ہے درود و سلام میں مصروف رہتا ہے اللہ پاک ہے اس شخص کے لیے بھی جنت انتظار کرتی رہتی ہے دوستو اصل بات یہ ہے کہ دین سیکھنے سے آتا ہے ہر کام سیکھنے سے آتا ہے دین بھی سیکھنا اور پڑھنا چاہیے پھر اس کے بعد دینی ماحول میں رہ میں سے دین کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت اور قوت پیدا ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ کا نظام ہے اللہ کے حبیب کا شریعت جو لے کے آئے ہیں باقی نمازوں میں اذان بھی ہوتی ہے اقامت بھی ہوتی ہے سب ترتیب ہے لیکن عید کی نماز میں نماز استزقہ بارش کی نماز میں چاند گرہن کی نماز میں سورج گرہن کی نماز وغیرہ یہ جو نماز ہی ہیں اس میں اذان اقامات نہیں تو آپ حضرات سب ماشاءاللہ اللہ گئے دیکھو یہ ایک, ایک ای وہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں فرشتوں کو اوروں کو بھی باغیوں کو بھی کہ اذان کے وقت بھی بلاتا ہوں تو آتے ہیں جب اذان نہیں بھی دیتے صرف کہہ دیتے ہیں کہ آ جاؤ نماز کے لیے تو تب بھی دنیا آ جاتی ہے اللہ کا نظام ہے یہ بھی امتحان ہے اور جموں کا یا جو بھی ہو تو وہ خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے اس میں اٹ کر دیا نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں ہے تربیت ہے نا یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے یا ہماری دیکھو نئے کپڑے پہننا صاف ستھرا ہونا خوشبو عمدہ لگانا عبادت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے درجوں کا اضافہ ہو جاتا ہے فرمایا میں ہاتھ جمرہ کرنے جا رہے ہو ننگا رکھنا ہے چپلی فلانی پہننی ہے خوشبو لگاؤ گے تو جرمانہ اتباع ہے اس میں پہلے نماز ہے پھر اس کے بعد خطبہ ہے خطبے کے بعد دو تین منٹ آپ لوگ بیٹھا کرو اتنی کیا جلدی ہے اپنا کام جیسے ختم ہو جاتا ہے بھاگ جاتے ہو یہ مسجد پرائیویٹ ہے آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اس کے جملہ اخراجات ہیں لاکھوں میں بجلی کا بل ہے دیگر خرچے اخراجات ہیں حکومت اس میں کوئی ایک روپے بھی کوئی تعاون کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے دے گی کب پتہ نہیں وال جب ایسا نظام آ جائے گا اسلامی کوئی تو ایسی چیز نہیں ہوگی تمام جملہ اخراجات مسجد کے وہ نمازیوں کے خدمت کے ساتھ ہیں تو جو آپ کی توفیق ہے اس طرح اصول یہ ہے کہ چار پانچ ہمارے مسجد مدرسے میں سولہ بندے تقریباً ملازم ہیں ساروں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں پانچ بندے ادھر رک گئے ہیں آپ لوگوں کو عید پڑھائیں گے مسجد کھولیں گے صفائی کریں گے جمعہ پڑھائیں گے نمازیں پڑھائیں گے تو گاؤں دیہاتوں میں لوگ تو عید کے اوپر امام کی خادم کی موزل کی خدمت کرتے ہیں اور آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں باقی کے چلے جاتے ہیں شہری لوگ کیسے بات ہے خوشی کے ساتھ دل کھول کے یہ میں بتا رہا ہوں کہ جملہ اخراجات مسجد کے نمازیوں کے تعاون کے ساتھ متعلق ہے تو آپ ماشاءاللہ سال کے بعد بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو میں سال کے بعد دیکھتا ہوں ویسے آپ لوگ اپنی مسجدوں میں اپنے محلوں میں جمعہ نماز پڑھتے ہوں گے تو جب ہم پہلے نماز پڑھائیں گے پھر اس کے بعد خطبہ دیں گے پھر اس کے بعد دو تین منٹ آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنی توفیق کے ساتھ مدرس مسجد کے اخراجات کے لیے تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عید کی نماز اور اس صدقے کو قبول و منظور فرمائے سفید رست فرمائے نماز نماز کا طریقہ یہ ہے جو نیت کریں گے دو رکات نماز عید الفطر بماز تقبیرات واجبات کے منہ قبل کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر دو رکعت نماز عید الفطر بما زائد تقبیرات کے منہ قبل کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر امام جب اللہ اکبر کہے گا آپ لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہ ہاتھ باندھ لینے ہیں اور سنا پڑنی ہے سنا پڑنے کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے گا آپ لوگوں نے بھی اپنے دل میں اللہ کہنی اور کانوں کو ہاتھ لگانے ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ بھی سجے کرے گا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا پہلے امام الحمد و شریف پڑے گا اور صورت پڑے گا رقوق سے جانے سے پہلے تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی جائے گی. اس میں آپ رات نے بھی اپنے دل میں اللہ اکبر کہنی اور کانوں کو ہاتھ لگانا جب چوتھی مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں جائیں گے پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا سفید درست کر لیں اپنے موبائل فون بند کر لیں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمتا علیہم غير المغضوب عليهم ولا الظالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 لَرَا يَتُ وخاشعًا متصديًا من خشية الله وتلك الأمثال نصبوها للناس لعلهم يتفكرون. الله اكبر اکبر او اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستغین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہب غير المغضوب عليهم ولا الظالين هو الله الذي لا إله إلا هو وعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله لمن حمده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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نشہدها اللہ لا لا اللہ, اکبر, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له زل الملك والاحسان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد و نشہدوا ان سیدنا وسندنا و مولانا محمد стороны عبده و بشیرمیرا اللہ اکبر الله اکبر الله أكبر, الله أكبر. لا اللہ اکبر الله والله اللہ أكبر. الله اکبر اللہ اکبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد فهذا عيدنا شرع لكم فيه الاحكام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر طعمه للمساكين وطهره من اللغو والرفس من الصيام اللہ اکبر اللہ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 شیرضی بسم اللہ الرحمٰ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وسلم كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله تعالى وان في امر الله عمر رضي الله واسطان عثمان رضی اللہ گالانیہ طالبن رضی اللہ گالان وعلى السيدين الشهيدين ابي محمد الحسن و ابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الاربات البنات النبي الامي الاخير البريا زينب و رقيہ و ام كلثوم و فاطمه رضي الله تعالى عنهن وعلى اهل بيته المطهرى فحسن ختيجه وعائشه وحفظه رضي الله تعالى عنهن وعلى امبيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وحمزه رضي الله تعالى عنهما والباقية من العشرة المبشره الذين اسماء وام صاد وسيد وعبو بيداء طلحه والزبير وعبد الرحمن اولا امیر الحق والایقان معاويه ابن ابي سفيان رضی اللہ تعالی عنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن احبہم ف بحببي ااحبہم ومن اب غضہم ف ببضہ بغزہم اللهہم اہ دل السلام او والمسلمين الللهہم من سرل في عا السلام اللہم مزلل کفرت ت ومن والام اللہم مکفنا همم بماشیت الله همم اننا نجعلوں کافیلوہورے گئم ونا عضو بے کمن شورے گئم الللهہم کنا غئ س مغیصہ غیر آ نافعا غیر ظاہر تعادل عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والاقسان ویتائز القربہ وینہا ان الفحشائی والمنکر والباغی یعزکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اولیٰ واعز و اجل و اتم و احم و اکبر واللہ یعلم ما تسنون جیسے مسجد کے لیے اعلان کیا ہے آپ آج دو تین منٹ بیٹھیں ساتھی آپ کے سامنے سے گزریں گے ایک بات بیان میں رہ گئی ہے شوال کے چھ روزوں سے متعلق سوال کے چھ روزوں کی بہت فضیلت ہے اور اس میں شوال یعنی عید والے چاند میں چھ روزے رکھ لیے جائیں بھلے لگاتار رکھے درمیان میں ایک رکھے دو تین دن نہ رکھے پھر ایک رکھے کوئی پابندی نہیں ہے لگاتار بھی رکھ سکتا ہے اور تھوڑے, تھوڑے تھوڑے کر کے بھی جس طرح کے کسی کے ذمے رمضان کے روزے ہو جاتے ہیں قضاء ان نے کرنی ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے وہ قضاء ایستا ایستا بھی کر سکتا ہے اکٹھے بھی کر سکتا ہے لیکن وہ پورا سال کر سکتا ہے اور شوال کے جو چھ روزے ہیں وہ شوال کے مہینے میں ہی پورا کرنے ہیں آہستہ آہستہ کر لے بہت بڑی فضیلت ہے فرمایا پورے سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا رہے گا تو ہمت کی بات ہے جیسے مہینہ پورا رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں بعض رات عید کے اوپر ملنے کو بدعت کہتے ہیں بعض رات عید کے ملنے کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں دونوں باتیں افراد تفرید کا شکار ہیں نہ عیدی ملنا بدعت ہے اور نہ عید کو ملنا بہت فرض اور لازمی سمجھا جاتا ہے خصوصا جو ناراض ہیں ان کے ساتھ ملنا تو بہت بڑا ثواب کی بات ہے عام روٹین میں جو ساتھی ہیں ملاقات ہو جائے تو بھی اچھی بات ہے اور نہ ہو تو کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے جن حضرات نے اس کو بدعت کہا ہے بعض رات تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ عید مبارک کہنا بھی بدعت ہے واہ بھائی واہ پتہ نہیں کیسے عید مبارک تو ایک اچھی بات ہے عید مبارک کی بات ہے رمضان مبارک اس کو بھی بدعت کہہ دیا ایسی بات نہیں ہے عید مبارک کہنا اچھی بات ہے برکت کی دعا دینی چاہیے اللہ نماز روزے تلاوات ذکر و اذکار جو ہوا عبادت و اللہ قبول فرمائے اور مزید آگے صحت و عافیت نیکی کی توفیق نصیب فرمائے تو بدعت نہیں ہے لیکن لازمی اور فرض بھی نہیں سمجھنا چاہیے ص اللہ رب العل ولاقبۃ مطفی وسلاۃ والسلام اللہ رسول محمد والاب مین یا اللہ باق، ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین ہمارے ہمارے والدین ہمارے اساتذہ عزیز و اقارب یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما ہمارے گزشتہ مہینے کے روزے تلاوات ذکر و اذکار تسبیحات توبہ صدقات و خیرات فطرانہ زکوٰۃ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما یا رب العالمین سب بیماروں کو شفاء کاملہ آجلا مستمر نصیب فرما یا رب العالمین ہر خیر نصیب فرما ہر شر سے محفوظ فرما آپس میں عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما آپس میں مسلمانوں کو یا اللہ اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما یا رب العالمین یا رب العالمین دشمن اسلام ہر طرح کے بار ہمارے ملک پر مسلمانوں پر کر رہا ہے ہر طرح کے فتن سے ہمارے ملک کو ہمیں محفوظ فرما یا رب العالمین رحمت کی بارش نصیب فرما جو مقروض حال لوگ ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو قرضوں سے نجات نصیب فرما جو پریشانیوں میں یا اللہ پھنسے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ربنا تقبل منا ان کا ان العلیم قطب علینہ ان نق تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد مل وسابی اجمعین برحمۃ القی الحمد الرحمین آپ سب حضرات کو میری طرف سے عید مبارک